شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے آٹھویں نقطے میں جاری ہے آٹھویں نقطے میں استاذ محترم حافظ ابن کثیر نے جو علامہ ابن اصیر کی کتاب سے اقتباسات نقل کیے ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں چونکہ طویل غیر حاضری کے بعد آج کا درس ہو رہا ہے اس لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ 634 ہجری کا ہم نے ذکر کیا تھا آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ 638 ہجری کا ذکر کریں گے 638 ہجری میں جبکہ چنگیز خان دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اس کے بیٹے تولی بن چنگیز خان کی حکومت تھی اس نے مسلمان عمرا کے نام جو خط لکھا تھا اس کا عنوان یوں تھا من نائب رب السماء میں سے الارض وجہ ملک شرق وغیر خا خان بن جنگیز خان یعنی آسمان کے رب کے نائب اور زمین کو قابو کرنے والے شرق و غرق کے بادشاہ تولی خان بن چنگیز خان کی طرف سے مسلمان بادشاہوں کو یہ خط لکھا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب تولی خان کی اطاعت کریں اور تولی خان ان سب کو یہ امر جاری کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے شہر پناہ کی دیواروں کو ڈھا دیں اور عجیب بات یہ کہ یہ خط اصفہان کے ایک مسلمان نے اپنے اپنے مقامات تک پہنچایا اصفان آج بھی ایران کا ایک مشہور شہر ہے یعنی جس کو یہاں مسلمان کہا جا رہا ہے شاید کہ یہ شیعہ ہو آگے بھی آپ کو شیعوں اور رافضیوں کے کارنامے انشاء اللہ سننے کو ملیں گے اب ہم چھ سو بیالیس کا ذکر کریں گے ساز محترم فرما رہے ہیں مسلمین و تتا ابوا بلادم و, و عاصمت مسلمان بادشاہوں کا حال دیکھیے جبکہ چنگیزی ان کے ملکوں کو قبضہ کرنے کے در پہ تھے سب سے پہلی بات تو استاذ محترم نے یہاں پر یہ ذکر فرمائی ہے کہ خلیفہ مستعصم باللہ نے معید الدین ابو طالب محمد بن احمد بن علی بن محمد القمی جسے تاریخ میں ابن القمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس بدبخ کو اس منحوس انسان کو خلیفہ نے اپنا وزیر بنایا یہ ایک ایسا منحوس انسان تھا جس کی نحوست سے نہ تو امت مسلمہ بچ سکی اور نہ ہی وہ خود بچ سکا یہ مستعثم باللہ کا وزیر تھا لیکن یہ انتہائی خائن اور دھوکے باز انسان تھا یہی وہ انسان تھا جس نے ہلاک و خان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی اور ہلاک و خان کے لیے راہ ہموار کی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لعنت قیامت تک نازل فرمائے یہ ایک رافضی تھا شیعہ تھا اہل سنت کا سنیوں کا سخت ترین دشمن تھا اس شخص نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جو خلافت کی فوج تھی اس کی تعداد کو آہستہ آہستہ کم کیا فوج کی تنخواہ روک لینے اور ان کی ضروریات پوری نہ ہونے کی وجہ سے فوج آہستہ آہستہ بکھرتی گئی حتیٰ کے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے فوجی افسر مسجدوں کے دروازوں پر اور بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے ان فوجیوں کی تعداد جو کہ کئی لاکھوں میں تھی دس ہزار تک پہنچ گئی جب دس ہزار تک فوجیوں کی تعداد پہنچ گئی اب ابن العلقمی نے اور اس کے ساتھ ایک اور ہوا کرتا تھا جس کا نام شیخ نصیر الدین توسی تھا اللہ کی ان دونوں شیورافیوں پر لانتیں ہوں ان دونوں نے ہلاک و خان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی یہ ہلاک و خان چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کا بیٹا ہے یعنی یہ چنگیز خان کا پوتا ہے ہلاک و خان کو انہوں نے آگے بڑھنے کی ترغیب دی کہ اب تو دارالخلاف میں نہ تو کوئی فوج باقی بچی ہے اور نہ ہی کوئی خاطر خا مزاحمت یا مدافعت ہونی ہے چنانچہ ہلاک و خان نے پیش قدمی کی اور بہت ہی آسانی سے اس خلافت کے مرکز پر قبضہ کر لیا جو کہ کئی سو سالوں سے عباسیوں کا مرکز تھا چھ سو چھپن ہجری میں یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنی چاہیے چھ سو چھپن ہجری میں تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اور بغداد کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لیا اس واقعے میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا قتل عام کا ایک بازار گرم تھا کے خلیفہ تک کو قتل کر دیا گیا اور بنو عباس کی خلافت بغداد سے ختم ہو کر رہ گئی یہ دونوں خائن وزرا ابن العلقمی اور نصیر الدین توسی ہلاکو خان کے آگے پیچھے گما کرتے تھے اور سنیوں کو قتل کرنے کے در پہ تھے ان کا مقصد دراصل اس عباسی خلافت کو دوبارہ سے فاطمی خلافت کے لیے ایک بنیاد بنانا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ امن کمی بھی مرا اس کے بعد اس کے بیٹے کی حکومت آئی وہ بھی ہلاک ہوا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ناپاک ارادوں میں نا کیا ناکام کیا ولاح المک رسی اللہ بھی اہلی غلط جو تدبیر ہوا کرتی ہیں وہ آخر تدبیر کرنے والے ہی کو لپیٹ لیتی ہے چنانچہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ان کے ساتھ بیچ انگریزیوں نے کوئی زیادہ وفا نہیں کی مسلمانوں کے قتل عام کے بعد ان کی بھی کوئی خاص شان و شوکت اور حیبت باقی نہیں رہی یہ بھی آہستہ آہستہ مفلوق الحال اور تباہ ہوتے گئے بعض واقعات کا یہاں بطور عبرت ذکر کرنا مناسب ہوگا ایک واقعہ خلیفہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی باندی جس کا نام عرفہ تھا اور وہ ان کو بہت محبوب تھی پسندیدہ ان کی باندی تھی وہ ان کی مجلس میں رقص کر رہی تھی کہ اچانک ایک تیر آیا اور اس باندی کو لگا اور وہ باندی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی اس تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا جب اللہ جل جلالہ اپنے ارادے کو پورا کرنے پر آ جاتا ہے تو عقل مندوں کی عقل سلب کر لیتا ہے میرے بھائیوں ایک طرف خلافت کا جنازہ تیار تھا اور دوسری طرف خلافت کے سربراہ کا یہ حال تھا یعنی ہمارے لیے عبرت اس میں یہ ہے کہ جب جب ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سنت کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں آگے بڑھنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں اور جب بھی مسلمان اللہ جل جلالہ کی شریعت سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنی طبیعت کے تابع ہو جاتے ہیں تو ان کو ناکام ہونا پڑتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں ایک طرف اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شیعہ وزیر ابن العلقمی اور ایک شیعہ مشیر نصیر الدین توسی ان دونوں رافضیوں نے مل کر خلافت کو نقصان پہنچایا ہے تو دوسری طرف خلیفہ کا بھی جرم ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ رافضی ہیں خائن ہیں مجرم ہیں اتنی بڑی سنی خلافت کا وزیر بنا دیا مشیر بنا دیا گویا کہ ایک طرف اگر ہم ابن اور نصر الدین توسی جیسے شیاطین اور رافضی ابلیسوں کو ملامت کرتے ہیں تو دوسری طرف مستنصر باللہ جو کہ خلافت عباسی کے آخری خلیفہ تھے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ وہ خلافت کے ذمہ دار تھے ان کو اچھے لوگوں کو آگے کرنا چاہیے تھا نہ کہ اس طرح کے خیانت اور جنایت میں ملوث لوگوں کو جو کہ اصلاً مسلمان ہی نہیں ہے جو کہ شیعہ ہیں روافظ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان شیوں نے روافظ نے کبھی بھی وفاداری نہیں کی ہے میرے بھائیوں اس لیے ان شیوں پر جنہوں نے گزشتہ کل اعتماد کیا تھا انہوں نے بھی غلطی کی اور جو آج اعتماد کر رہے ہیں وہ بھی غلطی کر رہے ہیں لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی والی بات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سنی بھائیوں کو آگے کریں اور ان روافظ کافروں کو اپنے ملک سے صاف کریں اور ان کا صفایا کریں تاکہ ہمارے ممالک اور ہماری ریاستیں ترقی کر سکیں اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی عزت و ناموس کی مناسب اور صحیح طریقے سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے